جب وار واریر صاحب کے کمرے میں جگہ موجود ہے تھوڑا سا دو چار احباب ادھر میر صاحب کے کمرے میں جگہ موجود ہے سرائے میر خالی ہے لہٰذا فرما لیجیے جناب عشرت جمیل میر صاحب کے کمرے کو ہم لوگ میر کے جب وار اپنے نفس پہ مردانہ کر دیا جب وار اپنے نفس پہ مردانہ کر دیا بستی خواہشات کو ویرانہ کر دیا جب وار اپنے نفس پہ مردانہ کر دیا جب وار اپنے نفس پہ مردانہ کر دیا بستی خواہشات کو ویرانہ کر دیا اور حضرت فرمایا کہ ویرانو ہی میں خزانے دفن ہوتے ہیں لہذا ویرانہ کرنے سے اللہ تعالی کی محبت کا خزانہ حاصل ہوتا ہے تعالیٰ نے عجیب شعر فرمایا کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں حضرت والا دامدور کا شعر ہے فرمائے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ہیں یہ تمام اشعار کے اشعار اور ملفوظات ہی سے مستفاد ہوتے میں اشعار میں ڈھال دیتا ہوں بس میری بات کیا ہے تیری بات ہے جب وار اپنے نفس پہ مردانہ کر دیا بستی خواہشات کو ویرانہ کر دیا اور سودو سے نفع و نقصان سے سودو سے عقل سے بیگانہ کر دیا سودو زیاں سے عقل سے بیگانہ کر دیا اہل خرد کو آپ نے دیوانہ کر دیا سودو زیاں سے عقل سے بیگانہ کر دیا اہل خرد کو آپ نے دیوانہ کر دیا اور کچھ یوں کیا حقیقت وقبا کا تذکرہ کچھ یوں کیا حقیقت وقبا کا تذکرہ دنیا بے ثبات کو افسانہ کر دیا دنیا بے ثبات کو افسانہ کر دیا اور مسلک میں جن کے کیف اور مستی حرام تھی مسلک میں جن کے کیف اور مستی حرام تھی ان زاہدان خشک کو مستانہ کر دیا مسلک میں جن کے کیف اور مستی حرام تھی جھومنے جامنے کو بہت عجیب چیز سمجھتے تھے مسلک میں جن کے کیف اور مستی حرام تھی ان زاہدان خوش کو مستانہ کر دیا ان زاہدہ خوش کو مستانہ کر دیا اور ساقی تری نظر کی کرامت عجیب ہے ساقی تری نظر کی کرامت عجیب ہے تشنا لبوں کو صاحب میں خانہ کر دیا ساقی تری نظر کی کرامت عجیب ہے تشنا لبوں کو صاحب میں خانہ کر دیا تشنا لبوں کو صاحب میں خانہ کر دیا اسی شیر کی آگے تشریح ہے کہ خود پی کے دوسروں کو پلاتے ہیں لوگ آج خود پی کے دوسروں کو پلاتے ہیں لوگ آج لبریز ایسا قلب کا پیمانہ کر دیا خود پی کے دوسروں کو پلاتے ہیں لوگ آج لبریز ایسا قلب کا پیمانہ کر دیا اور اہل جہاں نے دیکھا کہ تبریز وقت نے اہل جہاں نے دیکھا دیکھے مفتی صاحب اہل جہاں نے دیکھا کہ تبریز وقت نے ہر مولوی کو ہر مولوی کو یہ لکھا ہوا یہاں پہ مٹی جیسا اہل جہاں نے دیکھا کہ اہل جہاں نے دیکھا اہل جہاں نے دیکھا کہ تبریز وقت نے ہر مولوی کو حضرت مولانا کر دیا اہل جہاں نے دیکھا کہ تبریز وقت نے ہر مولوی کو حضرت مولانا کر دیا یہ شعر حضرت منومی سے لیا گیا ہے یعنی کہ ان کی اتباع میں کہا گیا کہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شدھ مولا روم مولوی ہرگز نہ روم تا میں شب تبریزی نہ شد حضرت سے یہ شیر بارہ ہم نے سنا کہ مجھے لوگ ایسے ایک عام سا مولوی سمجھتے تھے لیکن اب مجھے اب میں مولاء روم کہلاتا ہوں یعنی پورے روم کا مولانا <تصفح> اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت تبریز رحم اللہ تعالیٰ کے صحبت میں اپنے آپ کو مٹایا پانچ سو کو چھوڑا اور اکیلے حضرت شمس تبریزی کا بستر لے کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے تو فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد مسلک میں جن کے کیف اور مستی حرام تھی ان زاہدان خوش کو مستانہ کر دیا دیکھے گا تازہ شعر ہیں چار پانچ کہ واللہ اثر واللہ اثر مانند کمر رخ چمکنے لگتا ہے واللہ سر مانند قمر رخسار چمکنے لگتا ہے جب اشک کموتی مرشد کی آنکھوں سے ڈھلکنے لگتا ہے ولہ اصر مانند قمر رخسار چمکنے لگتا ہے جب اشک کموتی مرشد کی آنکھوں سے ڈھلکنے لگتا ہے جب اشک کموتی مرشد کی آنکھوں سے ڈھلکنے لگتا ہے اور پیمانہ دل میرے ساقی کا لبریز ہے جب ہی نور خدا پیمانہ دل میرے ساخی کا لبریز ہے جب ہی نور خدا آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے ارے تو کے ملفوظ ہی کو میں نے یہاں پہ استعمال کیا آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے پیمانہ دل میرے ساقی کا لبریز ہے جب ہی نور خدا آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے حضرت نے فرمائے سیما ہوں سی وجوہ سجود اللہ تعالی نے ان کی نشانی یہ فرمائی ہے کہ ان کے چہروں سے اللہ تعالی کی محبت آیا ہے پھر وہی شعر اپنا سناؤں گا محبوب بھائی محبوب بھائی کا یہ محبوب شیر ہے فرماتے ہیں کہ یہ بہت پسند ہے مجھے کہ تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے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 تقریر ہے ان کی یا جادو تقریر ہے ان کی یا جادو ہر بات میں مولا کی خوشبو تقریر ہے ان کی یا جادو ہر بات میں مولا کی خوشبو جو لفظ جو ان کے لبوں پر آ جائے وہ لفظ مہکنے لگتا ہے تقریر ہے ان کی یا جادو ہر بات میں مولا کی خوشبو تقریر ہے ان کی یا جادو ہر بات میں مولا کی خوشبو جو ان کے لبوں پر آ جائے وہ لفظ مہکنے لگتا ہے جو ان کے لبوں پر آ جائے وہ لفظ مہکنے لگتا ہے وہ لفظ مہکنے لگتا ہے اور تحفیذ نظر کے داعی نے حفاظت نظر تحفیذ نظر کے داعی نے واللہ نظر وہ پائی ہے دیکھیے گا شیر تحفیظ نظر کے داٮٔی نے واللہ نظر وہ پائی ہے جو ان کی نظر میں آ جائے ذرہ وہ چمکنے لگتا ہے تحفیظ نظر کے داٮٔی نے واللہ نظر وہ پائی ہے تحفیظ نظر کے داٮٔی نے واللہ نظر وہ پائی ہے دونوں نظریں الگ الگ ہیں دیکھیے گا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 جو ان کی نظر میں آ جائے ذرہ وہ چمکنے لگتا ہے ذرہ وہ چمکنے لگتا ہے دیکھ لو خود بلبلے شہدا کے نالوں کا اثر یہ اسی کو میں نے کہا اور اس کو اگر عقل مندارہ اشارہ کافی یس دیکھ لو خود بلبلے شہدا کے نالوں کا اثر گل کی شادابی پہ ہیرا ہو تو گلشن کو چلو دیکھ لو خود بلبل شہدہ کے نالوں کا اثر دیکھ لو خود بلبل شہدا کے نالوں کا اثر گل کی شادابی پہ حیران ہو تو گلشن کو چلو تحفیذ نظر کے دائنے و اللہ نظر وہ پائی ہے جو ان کی نظر میں آ جائے ذرہ وہ چمکنے لگتا ہے اور خوشبخت میں عرفانی سے رہتے ہیں عرش معلہ پر خوش یعنی خوش قسمت خوش بخت خوش بخت میں عرفانی سے اللہ تعالیٰ کی محبت عرفان محبت اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کی شراب خوش بخت میں عرفانی سے رہتے ہیں عرش معلہ پر اور دو گھونٹ میں فانی پی کر کم وقت بہتنے لگتا ہے خوش بخت میں عرفانی سے عرفانی ہے ادر فانی ہے وقت میں ایر سے رہتے ہیں عرش پر اور دو گھوٹ میں فانی پی کر کم وقت بہکنے لگتا ہے دو گھوٹ میں فانی پی کر کم وقت بہکنے لگتا ہے اس کی مثال کیا ہے ہمارے بھائی نے قطع سنایا ہے کس کا یہ انہوں نے بھی نہیں بتایا مجھے بھی نہیں معلوم کہ پی کے مد پڑا تھا کوئی میں خار جو کل پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میخار واقعی خار میں کو ہٹا دیا ہے واقعی خار پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میخار جو کل جب چلی سرد ہوائیں وہ تو وہ تھوڑا سا ہلا جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا کم وقت میں فانی پی کر کم وقت بہکنے لگتا ہے خوشبخت بخت میں عرفانی سے رہتے ہیں عرش معلہ پر دو گھونٹ میں فانی پی کر کم وقت بہکنے لگتا ہے پیمانہ دل میرے ساقی کا لبریز ہے جب ہی نور خدا آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے واللہ اثر مانند قمر رخسار چمکنے لگتا ہے جب اشک موتی مرشد کی آنکھوں سے ڈھلکنے لگتا ہے جب اشک موتی مرشد کی آنکھوں سے ڈھلکنے لگتا ہے اور نظم اختر شیرانی مرحوم نے لکھی تھی میر صاحب کو بہت پسند تھی میر صاحب نے حضرت والا کو سنایا حضرت والا کو نبی بھی پسند کیے وہ دو تین بند بھی میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ میر صاحب نے مجھے نظم کی تلاش کے لیے لگایا تو میں نے نظم دریافت کی ایک نظم اور پیدا ہو گئی اس میں سے وہ سنانا چاہتا ہوں جو اس کے درمیان میں پیدا ہوئی اس نے اختر شیرانی نے کہا کہ اے عشق کہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے پاپ کی بستی سے باپ کی بستی سے نہیں لے کی بستی مطلب گنا کی بستی سے اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے نفرت گہے عالم سے لانت گہے ہستی سے ان نفس پرستوں سے اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل آفاق کے اس پارک اس طرح کی بستی ہو صدیوں سے جو انسا کی صورت کو ترستی ہو صدیوں سے جو انسا کی صورت کو ترستی ہو اور اس کے مناظر سے تنہائی برستی ہو اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو للہ للہ وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل اور آنکھوں میں سمائی ہے ایک خواب نما دنیا آنکھوں میں سمائی ہے ایک خواب نما دنیا تاروں کی طرح روشن مہتاب نما دنیا جنت کی طرح رنگی شاداب نما دنیا چل اس کے قری لے چل اے عشق کہیں لے چل بندے نے آگے ارد کیا کہ ایک ایسی جگہ جس میں ظالم ہو نہ ہو ایک ایسی جگہ جس میں ظالم ہونا حاصل ہو, ہو معشوق ہو عاشق ہو محمود ہو حامد ہو محمود حامد دو آدمیوں کے نام نہیں ہے بلکہ محمود اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی حمد کی جائے حامد حمد کرنے والا ایک ایسی جگہ جس میں ظالم ہو حاسد ہو معشوق ہو عاشق ہو محمود ہو حامد ہو جس دشت میں بس تنہا مسجود ہو ساجد ہو جس دشت میں بس تنہا مسجود ہو ساجد ہو اب ہم کو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل فساق جہاں بھولے فس فساق جہاں ہر گز بھولے سے نہ جاتے ہوں فساق جہاں ہر گز بھولے سے نہ جاتے ہوں اس جہاں ہوں فساق جہاں ہو, ہو کا نعرہ لگاتے ہوں شاخ جہاں ہو ہو کا نعرا لگاتے ہوں محبوب کی فرقت میں سب عشق بہاتے ہوں محبوب کی فرقت میں سب عشق بہاتے ہوں ایک ایسی زمین لے چل اے عشق کہیں لے چل اور ہو عشق غذا جس میں پینا ہو نہ کھانا ہو ہو عشق غذا جس میں پینا ہو نہ کھانا ہو جھگڑے ہو نہ دنیا کے اقبا کا ترانہ ہو جھگڑے ہو نہ دنیا کے اقبا کا ترانہ ہو جہاں طالب صادق ہوں اور قطب زمانہ ہو جہاں طالب صادق ہوں اور قطب زمانہ ہو جنت کے قریب لے چل اے عشق کہیں لے چل ہو عشق غذا جس میں پینا ہو نہ کھانا ہو جھگڑے ہو نہ دنیا کے اقبا کا ترانہ ہو جہاں طالب صادق ہوں اور قطب زمانہ ہو جنت کے قری لے چل اے عشق کہیں لے چل اور جہاں سندھی نہ پنجابی ہندی نہ عراقی ہو جہاں سندھی نہ پنجابی ہندی نہ عراقی ہو جہاں صرف خدا کے عشق کا جام ہی باقی ہو جہاں صرف خدا کے عشق جہاں جام ہی باقی ہو جہاں عشق ہی کش ہو جہاں عشق ہی, ہی, ہی ساقی ہو اے عشق وہیں لے چل اے عشق وہیں لے, وہی لے چل اے عشق کہیں لے چل جہاں سندھی نہ پنجابی ہندی نہ عراقی ہو جہاں صرف خدا کے عشق حضرت والا نے شاد فرمایا کہ جس کو عصبیت ہے تو وہ یہ سن لے جس کے دل میں عصبیت ہے زبان کی رنگ و نسل کے اختلاف کی وجہ سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ چیز بنائی ہے یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے لہذا جس کو جنتی بننا ہو وہ صوبائیت کی اور زبان اور لسانیت کی باتیں چھوڑ دے اسی کو بندے نے یہاں پہ عرض کیا ہے کہ جہاں سندھی نہ پنجابی ہندی نہ عراقی ہو جہاں صرف خدا کے عشق کا جام ہی باقی ہو جہاں عشق ہی محکش ہو جہاں عشق ہی ساقی ہو اے عشق وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل اور جہاں بغض نہ نفرت ہو کی نہ عداوت ہو جہاں بغض نہ نفرت ہو کینا نہ عداوت ہو جہاں ظلم نہ دہشت ہو دھوکا نہ سیاست ہو جہاں ظلم نہ دہشت ہو دھوکا نہ سیاست ہو ہو شیر و شکر مسلم الفت ہی الفت ہو ہو شیر و شکر مسلم الفت ہی الفت ہو اب دل ہے حزین لے چل اے عشق کہیں لے چل اور اسیا کی قدورت اسیا کہتے گنا کو اسیا کی قدورت سے پاکیزہ فضائیں ہوں اس یہاں کی قدورت سے پاکیزہ فضائیں ہوں دو زخ کی تپش ہو سرد جنت کی ہوائیں ہوں دو زخ کی تپش ہو سرد جنت کی ہوئے ہوں ہو دھوپ ن زحمت کی رحمت کی گھٹائیں ہوں ہو دھوپ نظمت کی رحمت کی گھٹائے ہوں تارش بری لے چل اے عشق کہیں لے چل اور بند ملازا کیجئے گا کہ چل ایسی ریاست میں چل ایسی ریاست میں جہاں عشق کا دفتر ہو اور بہت سے دفاتر ہوتے ہیں ایسے دفتر کم ہوتا ہے چل ایسی ریاست میں جہاں عشق کا دفتر ہو جہاں نور کا دریا ہو الفت کا سمندر ہو چل ایسی ریاست میں جہاں عشق کا دفتر ہو جہاں نور کا دریا ہو الفت کا سمندر ہو جہاں اشک کے تارے ہوں جہاں جھرمٹے اختر ہو جہاں اشک کے تارے ہوں جہاں جھرمٹے اختر ہو تا ماہ مبی لے چل تا ماہ مبیل لے چل اے عشق کہیں لے چل چل ایسی ریاست میں جہاں عشق کا دفتر ہو جہاں نور کا دریا ہو الفت کا سمندر ہو جہاں اشک کے تارے ہوں جہاں جھرمٹے اختر ہو جہاں جھرمٹے اختر ہو تا تاماہ مبی لے چل اے عشق کہیں لے چل تا ماہ مبی لے چل اور دیکھیں کہ جہاں دل نہ پھنسے گل میں جہاں دل نہ پھنسے گل میں جہاں دل میں گلستا ہو جہاں دل نہ پسے گل میں جہاں دل میں گلستا ہو جہاں دشت میں گلشن ہو اور گلشن میں بیاباں ہو جہاں دل نہ پھنسے گل میں جہاں دل میں گلشتا ہو جہاں دشت میں گلشن ہو گلشن میں بیابا ہو جہاں دشت میں گلشن ہو گلشن میں بیابا ہو جہاں درد بھی بٹتا ہو جہاں درد ہی درما ہو جہاں درد بھی بٹتا ہو جہاں درد ہی درما ہو لے چل تو وہیں لے چل لے چل تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل الحمدللہ جہاں دل نہ پھنسے گل میں جہاں دل میں گلستہ ہو جہاں دشت میں گلشن ہو گلشن میں بیاباں ہو جہاں درد بھی بٹتا ہو جہاں درد ہی درما ہو لے چل تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل اور دیکھیں کہ مجمعہ و مریدوں کا مرشد کی محفل ہو مجمعہ و مریدوں کا مرشد کی محفل ہو رہ رہو ہو رہبر ہوتا ہو منزل ہو مجم ہو مریدوں کا مرشد کی محفل ہو رہو ہو رہبر ہو رستا ہو منزل ہو جنگل میں منگل ہو اور درد بھرا دل ہو جنگل میں منگل ہو اور درد بھرا دل ہو اب سوچ نہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل مجما ہو مریدوں کا مرشد کی محفل ہو رہو ہو رہبر ہو رستہ ہو منزل ہو جنگل میں منگل ہو اور درد بھرا دل ہو اب سوچ نہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل اور اس بستی میں لے چل جو اس شاق کی بستی ہو اس بستی میں لے چل جو اس شاخ کی بستی ہو جہاں آ ہو نالے ہو جہاں عشق ہو مستی ہو جہاں آ ہو نالے ہو جہاں عشق ہو مستی ہو جہاں نور اترتا ہو رحمت ہی برستی ہو جہاں نور اترتا ہو رحمت ہی برستی ہو اس جائے ہنسی لے چل اے عشق کہیں لے چل اور آخری بند کہ جہاں عشق گرام آیا شے عام ہو سستی ہو جہاں عشق گرام آیا شے عام ہو سستی ہو ہر چشم ہی دیدارے مولا کو ترستی ہو ہر چشم ہی دیدارے مولا کو ترستی ہو جہاں روم سانی کی نایاب سی ہستی ہو جہاں رومی ثانی کی نایاب سی ہستی ہو برداشت نہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل جہاں عشق گرام آیا شہ عام ہو سستی ہو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 الفت کا سمندر ہو جہاں اشک کے تارے ہوں جہاں جرمٹے اختر ہو جہاں اشک کے تارے ہوں جہاں جھرمٹے اختر ہو تاماہ مبین لے چل اے عشق کہیں لے چل جہاں دل نہ پھنسے گل میں جہاں دل نہ پھسے گل میں جہاں دل میں گلستہ ہو جہاں دشت میں گلشن ہو اور گلشن میں بیاباں ہو جہاں دشت میں گلشن ہو گلشن میں بیاباں ہو جہاں درد بھی بٹتا ہو جہاں درد ہی درما ہو لے چل تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک فساق سمجھتے ہیں فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے فساق سمجھتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے سمجھتے ہیں فساق کے وہ میر صاحب والا مت دیجیے گا ٹھنڈا جو بھی جو بھی گلا چل رہا وہ بھی گلا ہو جائے گا فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے فساق اس لیے سمجھتے ہیں کہ نا سمجھ بچے جو ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ مٹی کریت کریت کے کھاتے ہیں اس میں ان کو مزہ آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہی ہمیں والدین بلا وجہ ہمیں وہ منع کرتے ہیں فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے مزہ تو نہیں ہے مزے ضرور آتی ہے بزو <laughs> ٹوٹ جاتا ہے پاق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے پساخ سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اور وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے اور وہ کیف کہاں ساغر و مینا میں میرے یار وہ کیف کہاں ساغر و مینا میں میرے یار جو ساقی دوران کی نگاہوں میں مزہ ہے وہ کیف کہاں ساغر و مینا میں میرے یار جو ساخی دوران کی نگاہوں میں مزہ ہے جو ساخی دورہ کی نگاہوں میں مزہ ہے اور آغوش ولایت کے تلز کی نہیں مثل آغوش مکتا دیکھیے گا آغوش ولایت کے تلز کی نہیں مثل مانا کے اثر بیوی کی باہوں میں مزہ ہے مانا کے اثر بیوی کی باہوں میں مزہ ہے اس کی تشریح حضرت والا سے ابھی میں نے مغرب کے بعد بھی عرض کیا حضرت والا سے حرم شریف میں کیا حضرت میں میری بیوی بہت حسین ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ میں جب آپ کے پاس آتا ہوں مجھے اس سے زیادہ مزہ یہاں آتا ہے جتنا مجھے اپنی بیوی کے پاس مزہ آتا ہے اس سے زیادہ مزہ یہاں آتا ہے حضرت والا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حسن ہے اور یہاں پر خالق حسن ہے ہمارے پاس خالقِ حسن ہے آغوش ولاز کی نہیں مثل مانا کے اثر بیوی کی باہوں میں مزہ ہے فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے ہستی تیری خورشید ہے خورشید کا مطلب سورج خورشید کا مطلب آفتاب آفتاب کا مطلب مہر مہر کا مطلب سورج <laughs> ایک صاحب نے پوچھا خورشید کا مطلب کیا ہے میں نے کہا آفتاب کہا آفتاب کا کیا مطلب سورج ہستی تیری خورشید ہے اختر تیری باتیں اختر کا مطلب ستارہ ہستی تیری خورشید ہے اختر تیری باتیں تو پے کرے انوار منور تیری باتیں تے کرے انوار منور تیری باتیں تو پے کرے انوار منور تیری باتیں اور پھر دیکھے کہ گلشن تیرا مسکن ہے گلستان تیرا آنگن گلشن تیرا مسکن ہے گلستان آنگن خوشبو ترے ملفوظ معتر تیری باتیں خوشبو تیرے ملفوظ معطر تری باتیں گلشن تیرا مسکن ہے گلستان تیرا آنگن گلستان کبھی کبھار جانا ہوتا ہے گلستان تیرا آنگن خوشبو تیرے ملفوظ معتر تیری باتیں اور ہے تازگیے روح کا باعث تیرا ارشاد ہے تازگیے روح کا باعث تیرا ارشاد ہے نفس کے حلقوم پر خن، نشتر تیری باتیں ہے نفس کے حلقوم پہ نفس کے حلق پہ یعنی اس کی گردن پہ چھری چل جاتی ہے ہے تازگیے روح کا باعث تیرا ارشاد ہے نفس کے حلقوم پہ نشتر تیری باتیں ہے نفس کے حلقوم پہ نشتر تیری باتیں اور کیوں کر نہ اسی آن میں ہو وا در تقوا کیوں کر نہ اسی آن میں ہو واہ در تقوا دستک جو دیا کرتی ہیں دل پر تیری باتیں کیوں کرنا اسی آن میں ہو واہ کھل جانا واہ کا مطلب کیوں کرنا اسی آن میں ہو واہ در تقوی، دس تک دستک جو دیا کرتی ہیں دل پر تیری باتیں اور دیکھیں کہ تکرار سے بیزاری کیا سیری نہیں ہوتی تکرار سے بیزاری کیا سیری نہیں ہوتی دیتی ہیں نیا لطف مقرر تیری باتیں تکرار سے بے زاری کیا سیری نہیں ہوتی دیتی ہیں نیا لطف مقرر تیری باتیں دیتی ہیں نیا لطف مقرر تیری باتیں اور تو مولوی محض نہیں عاشق حق ہے تو مولوی محض نہیں عاشق حق ہے سنتے ہیں جبھی غور سے مسٹر تیری باتیں سنتے ہیں جبھی غور سے مسٹر تیری بات ہے اور پھر ان کی ٹر ٹر نکل جاتی ہے جب مسٹر کی ٹر مس ہو جاتی ہے تب وہ اس کی اصلاح ہوتی ہے اور کی ٹر بڑی مشکل سے مس ہوتی ہے بند نے اس جگہ بیان کیا ہے کہ گھر کسی مسٹر کی ٹر مس ہو گئی گھر کسی مسٹر کی ٹر مس ہو گئی یو سمجھیے دل کی سروس ہو گئی گھر کسی مسٹر کی ٹر مس ہو گئی یوں سمجھیے دل کی سروس ہو گئی یوں دل کی سروس ہو گئی تو مولوی محض نہیں عاشق حق ہے سنتے ہیں جبھی شوق سے مسٹر تیری باتیں اور دیکھیں کہ ناشر ہے بیان کرنے والا ہے ناشر ہے پھیلانے والا ہے ناشر ہے مضامین سماوی کا تیرا دل ناشر ہے مضامین سماوی کا تیرا دل دل والے یہی کہتے ہیں سن کر تیری باتیں ناشر ہے مضامین سماوی کا تیرا دل دل والے یہی کہتے ہیں سن کر تیری باتیں دل والے یہی کہتے ہیں سن کر تری باتیں اور رہ جاتے اثر موم کی مانند پگل کر رہ جاتے اثر موم کی مانند پگھل کر سن لیتے اگر آہن و پتھر تیری باتیں سن لیتے اگر آہن کا مطلب لوہا رہ جاتے اثر موم کی مانند پگل کر ایک قطعہ اس تو یاد آیا شاعر کا کہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم اگر مارو گی بیلن کھینچ کر تم اگر مارو, مارو گی بیلن کھینچ کر میری جانب سے بھی چمٹا جائے گا چمٹا ہوتا ہے وہ روٹی پکانے کی لیے تم اگر مارو گی بیلن پھینک کر میری جانب سے بھی چمٹا جائے گا یہ بیان اصلی ہے اخباری نہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا یہ بیاں اصلی ہے اخباری نہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا بہت دل والا شوہر تھا ورنہ کام ہے بہت اچھا ماشاء اللہ ناشر ہے مضامین سماوی کا تیرا دل دل والے یہی کہتے ہیں سن کر تیری باتیں اور رہ جاتے اثر موم کی مانند پگھل کر سن لیتے اگر آہن و پتھر تیری باتیں گلشن تیرا مسکن ہے گلستان تیرا آنگن خوشبو تیرے ملفوظ معطر تیری باتیں تکرار سے بے کیا سیری نہیں ہوتی تیتی ہیں نیا لطف مقرر تیری باتیں دیتی ہیں نیا لطف مقرر تیری باتیں توفیق پیروی بھی ہو توفیق پیروی بھی ہو الفت کے ساتھ ساتھ توفیق پیروی بھی ہو الفت کے ساتھ ساتھ نسبت بھی پائیں شیخ کی صحبت کے ساتھ ساتھ توفیق پیروی بھی ہو الفت کے ساتھ ساتھ نسبت بھی پائیں شیخ کی صحبت کے ساتھ ساتھ حضرت والا نے شاید فرمایا کہ صحبت یافتہ تو بہت ہوتے ہیں فیض یافتہ کم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نسبت منتقل نہیں ہوتی ہم کم از کم دعا تو مانگ سکتے ہیں یا اللہ جیسی نسبت آپ نے حضرت والا کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دیجئے توفیق پیروی بھی ہو الفت کے ساتھ ساتھ نسبت بھی پائیں شیخ کی صحبت کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں کہ کرتا نہیں عمل جو معیت کے ساتھ ساتھ معیت کا مطلب بھی ساتھ ہی ہے اصل میں کرتا نہیں عمل جو معیت کے ساتھ ساتھ وہ بود کا شکار ہے قربت کے ساتھ ساتھ کرتا نہیں عمل جو معیت کے ساتھ ساتھ وہ بود کا شکار ہے قربت کے ساتھ ساتھ وہ بود کا شکار ہے قربت کے ساتھ ساتھ اور امراض مولتے ہیں وہ صحت کے ساتھ ساتھ امراض مولتے ہیں وہ صحت کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں معاشیت جو عبادت کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں معصیت جو عبادت کے ساتھ ساتھ بہت سے دونوں پابندیاں کرتے ہیں ذکر بھی کی بھی پابندی ہو رہی ہے اور نظر بازی بھی پابندی سے ہو رہی ہے تو یہ دونوں پابندیاں ایک ساتھ نہیں چلتی امراض مولتے ہیں وہ صحت کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں معافیت جو عبادت کے ساتھ ساتھ اور ایسا نہ ہو نہ جا رہے حسن بھی ہو ایسا نہ ہو نہ جا رہے حسن بھی ہو اللہ کے ولی کی زیارت کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو نہ جا رہے حسن بتا بھی ہو اللہ کے ولی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی کو میں نے اور کہا ہے کہ یہ تجربہ بھی یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں دیا دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں اور اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں اور اسی لیے تو کہیں کے کہ بھی ہو نہیں پاتے اسی لیے تو کہیں کہ بھی ہو نہیں پاتے ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں اسی لیے تو کہیں کے کہ بھی ہو نہیں پاتے اگر خفاش رفتہ یہ شیر بے شمار مرتبہ پڑا اور عجیب کیفیت ہوتی تھی شیر پڑھتے وقت اگر خفاش رفت در کورو کبوت بعض سلطان دیدارہ بارے چبوت اگر خفاش چمگادڑ اور گد جاتا ہے مردار کی طرف غلاظت کی طرف تو مجھے حیرت نہیں ہوتی معرومی فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا معرومی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت اور افسوس جب ہوتا ہے کہ جب شا باز شاہی کو شاہی باز کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ غلاد پہ وہاں پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور مرنے والوں پہ مر رہا ہے ایسا نہ ہو نہ زارے حسن بتا بھی ہو اللہ کے ولی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اور قابل جو سمجھے خود کو ہو مقبول کس طرح قابل جو سمجھے خود کو مقبول کس طرح ہوگی لکھائے حق نہ لیاقت کے ساتھ ساتھ ہوگی لکھائے حق حق سے ملاقات اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی لکھائے حق نہ لیاقت کے ساتھ ساتھ اور دل کی بھی نگہداشت ضروری ہے سال دل کی بھی نگہ داشت ضروری ہے سال اس راہ میں نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس راہ میں نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نو مان صاحب دیکھے کہ اب دیکھتی ہیں جاگتی آنکھیں مقاشفا اب دیکھتی ہیں جاگتی آنکھیں خوابوں میں بے شمار بشارت کے ساتھ ساتھ اب دیکھتی ہیں جاگتی آنکھیں مقاشفا اب دیکھتی ہیں جاگتی آنکھیں مقاشفا خوابوں میں بے شمار بشارت کے ساتھ ساتھ خوابوں میں بے شمار بشارت کے ساتھ ساتھ اور ہو جائے گر گناہ تو فلفور ہی اثر ہو جائے گر گناہ تو فلفور ہی اثر آہو فغاہو ہو اشک ندامت کے ساتھ ساتھ آہو فغ ہو اشک ندامت کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو نظارے حسن بتا بھی ہو اللہ کے ولی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اور اب دیکھتی ہیں جاگتی آنکھیں مکاشفا خوابوں میں بے شمار بشارت کے ساتھ ساتھ طریق الاولیاء ہے یہ طریق الاولیاء ہے یہ ولایت کی نشانی ہے طریق الولیا ہے یہ ولایت کی نشانی ہے محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے طریق الولیا ہے یہ ولایت کی نشانی ہے محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے اور اگلا شعر اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ والا کے حالات سے اور مجاہدات سے واقف ہو کہ محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے اور ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے اور ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے ستم سہ کر مزہ تو یہی ہے جب دوسرا آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں وہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں ستم سہ کر کرم کرنا ورنہ شہر کہتا ہے ہم جو شاعر کیا کہتا ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے ستم کرو گے ستم کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے تو ہم کریں گے یہ <laughs> تو وہی والی بات ہو گئی جیسا اصل یہ ہے ستم سہ کر، کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے اور کسی پر آئے غصہ جب غص، کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تخ لا تخب غصہ مت کیا کرو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تخذ یہی مومن کہے مذہب یہ نسبت کی نشانی ہے شیر کہنا آسان ہے تقریر کرنا بھی آسان ہے جب غصہ آئے اس وقت ضبط کرنا مشکل ہے کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تخذ یہی مومن کہے مذهب یہ نسبت کی نشانی ہے یہی مومن کہے مذہب یہ نسبت کی نشانی ہے اور یہ ناقص عقل والی عقل کامل کو اڑاتی ہیں یہ ناقص عقل والی عقل کامل کو اڑاتی ہیں فدا ہونا حسینوں پر حماقت کی نشانی ہے یہ ناقص عقل والی عقل کامل کو اڑاتی ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت والا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ عادی عقل کی ہیں لیکن اچھے اچھے عقل والوں کی عقلیں اڑا دیتی ہیں یہ ناقص عقل والی عقل کامل کو اڑاتی ہیں فدا ہونا حسینوں پر حماقت کی نشانی ہے فدا ہونا حسینوں پر حماقت کی نشانی ہے اور کوئی جو قابل ہو جو قابل ہیں وہ اپنے آپ کو قابل نہیں کہتے جو قابل ہیں وہ اپنے آپ کو قابل نہیں کہتے لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے اگرچہ لیاقت آباد میں رہتا ہو لیاقت کا چھپانا ہی اب اس کو نہیں چھپا سکتا کہ لیاقت آباد میں رہتا ہے لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے اور کوئی خوش کامت آئے گر اللہ کا محفوظ دیکھے گا کوئی خوش آئے گر تو ہو پہرا نگاہوں پر کوئی خوش کامت آئے گر تو ہو پہرا نگاہوں پر یہی تو سب سے بڑھ کر استقامت کی نشانی ہے کوئی خوش کامت آئے گر تو ہو پہرا نگاہوں پر یہی تو سب سے بڑھ کر استقامت کی نشانی ہے اور نواصل اور وظائف کی جو کثرت ہے سراخوں پر نواصل اور وظائف کی جو کسرت ہے سر آنکھوں پر مگر ترک معاشی ہی ولایت کی نشانی ہے نوافل اور وظائف کی جو کثرت ہے سر آنکھوں پر مگر ترکے معاشی ہی ولایت کی نشانی ہے اور تیرا ہر ہر بیاں ایک ایک مضمون اور ہر ملفوظ تیرا ہر ہر بیاں ایک ایک مضمون اور ہر ملفوظ فسط کی علامت ہے بلاغت کی نشانی ہے فساہت کی علامت ہے بلاغت کی نشانی ہے فساہت کی علامت ہے بلاغت کی نشانی ہے اور لطافت آی جاتی ہے مسلسل مشق کرنے سے لطافت آی جاتی ہے مسلسل مشق کرنے سے عبادت کا حسی ہونا ریاضت کی نشانی ہے عبادت کا حسی ہونا ریاضت کی نشانی ہے اور اثر اعمال ظاہر کا اثر پڑتا ہے باطن پر آخر شعر دیکھیے گا اثر اعمال ظاہر کا اثر پڑتا ہے باطن پر نگاہوں کا وضو دل کی تہارت کی نشانی ہے نگاہوں کا وضو دل کی تہارت کی نشانی ہے اثر اعمال ظاہر کا اثر پڑتا ہے باطن پر نگاہوں کا وضو دل کی تہارت کی نشانی ہے ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے جن لوگوں نے دعاوں کے لیے پرچے لکھے ہیں ان کے بھی ودہ ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان سب کو آپ روکائے فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ اور پہلے کا